یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نوے نقطے میں شروع ہے گزشتہ سبق میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہو تاریخ اسلامی کے حوالے سے اپنا تجربہ بیان فرمائیں گے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم جامعہ بیروت العربیہ بیروت یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے شعبۂ تاریخ میں وہاں ہمیں عجیب و غریب نصاب پڑھایا جاتا تھا انہوں نے اسلامی تاریخ کو عجیب طریقے سے تقسیم کیا تھا چونکہ یہ کتاب عرب قوم پرستوں نے لکھی تھی اس لیے تقسیم بھی اسی بنیاد پر تھی اسلامی تاریخ کو انہوں نے اس طرح تقسیم کیا تھا عدولت العربیہ عربوں کی حکومت جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور بنو امیہ کی حکومت کا تذکرہ ہوتا تھا الدولت الفارسیہ فارسیوں کی حکومت اس میں عباسیوں کی حکومت کے ابتدائی زمانے کا تذکرہ ہوتا تھا اداولت ترکیہ ترکوں کی حکومت اس میں عباسیوں کے باقی مندہ ایام کا ذکر ہوتا تھا پھر بعض مستقل ممالک کا تذکرہ ہوتا تھا اسی طرح یہ عثمانیوں کے خلافت کو الاحتلال العثمانی لالبلا دل کا عنوان دیا کرتے تھے یعنی عثمانیوں کا عرب ممالک پر قبضہ جیسے کہ پہلے سبق میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی آج بہت سارے قوم پرس جناب محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی جو کہ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک الہی تحفہ تھے لیکن آج انہیں لوٹیرے اور غاسب کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے قوم پرستی وطن پرستی کا یہ بت بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور اس کے یہی نتائج ہوتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے استاد محترم فرما رہے ہیں کہ تاریخ کتابیں جو ہم بیروت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اسلامی فتوحات کے تذکرے کو اس نصاب میں اس نصاب کی کتابوں میں ایک سیاسی ترقی اور غلبے کے طور پر دکھایا جاتا تھا اصل شکل میں نہیں دکھایا جاتا تھا اس لیے کہ اسلامی فتوحات کا جو اصلی مقصد ہے وہ تو ایک دین کی اشاعت اور تبلیغ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی دین لے کر آئے جو کہ آخری الہی پیغام ہے آخری ربانی پیغام ہے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صحابہ کے رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور صلف صالحین اللہ جل جلالہ کے اس آخری پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھرے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جہاد و قتال سے کام لیا حالات کے مطابق ہمارے بزرگوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نرمی اور گرمی دونوں سے کام لیا اسی طرح اس نصاب کی کتابوں میں ہمیں یورپ کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا تھا اور ہماری تاریخ کے بارے میں بھی بہت کچھ پڑھایا جاتا تھا جس میں بہت زیادہ ہیر پیر ہوا کرتی تھی داندلی ہوا کرتی تھی خصوصی طور پر زندگی کو اور بدبخت قسم کے جو بادشاہ تھے انقلابی تھے فلسفی تھے گمراہ درباری قسم کے مولوی تھے فاسق و فاجر قسم کے مشہور شعراء تھے ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا جو بدکرداری شراب اور اباحیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتے تھے اور اس طرح کی گندی چیزوں کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلبے ملایا کرتے تھے ایسے شعراء کو بہت ہی واضح کر کے دکھایا جاتا تھا گویا کے مسلمانوں کا یہی کچھ ذخیرہ ہے فارابی ابن سینا ابولا معری بشار اس طرح کے گمراہ قسم کے لوگوں کو مسلمانوں کے عظیم علما اور شعراء کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا ہمارے نصاب میں بھی ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ابن سینا جو کہ ایک ملحد اور زندیخ تھا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبری کسبی ہے وہ نہیں ہے یعنی ایک شخص اگر بہت زیادہ عبادت کرے تو عبادت کرتے کرتے وہ پیغمبری کے درجے تک پہنچ سکتا ہے یہ ابن سینا کا عقیدہ اور نظریہ تھا ظاہر سی بات ہے یہ الحاد ہے اور زندقہ ہے اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ ابو نواز کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے ابو نواز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ آخری عمر میں انہوں نے توبہ کی تھی اور ان کے بہت زیادہ دردناک اشعار کتابوں میں موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جوانی تو میں نے شراب نوشی میں ضائع کی اور جب بڑا ہو گیا ہوں توانائی اور طاقت باقی نہیں رہی جسم میں آپ کو یاد کر رہا ہوں آپ تو مہربان ہے رحمان و رحیم ہیں مجھے معاف کر دیجئے بہت اچھے اشعار انہوں نے اس سلسلے میں لکھے ہیں اس لیے ابو نواز جو مشہور شاعر ہیں ان کی زندگی کے دو مراحل ہیں ایک وہی شرابی کبابی قسم کا مرحلہ دوسرا جب کہ انہوں نے توبہ کی اور آخر عاقبت آخر انجام ان کا اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہوا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح کے فاسق و فاجر قسم کے جو شعرات ہے ان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے اسلامی تاریخ میں ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں اور مشہور کتاب اغانی کا معلف اصفہانی زندیق اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی کتاب جھوٹ فسق و فجور اور خلافہ کے بارے میں غلط باتوں سے بھری ہوئی ہے اپنی طرف سے اس نے بہت زیادہ واقعات گھڑے ہیں خلافہ کے خلاف فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے نصاب کی ان کتابوں میں بیروت یونیورسٹی پر چونکہ قوم پرستوں کی چھاپ تھی اور قوم پرستی ہی کے جذبے پر یہ یونیورسٹی قائم کی گئی تھی لا دینیت سیکولر قسم کے لوگ یہاں پڑھایا کرتے تھے تو یہ اسلامی تاریخ کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے اسلامی تہذیب و ثقافت کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو تو آپ رہنے ہی دے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا تھا اسلام اور اہل اسلام کا مذاق اڑانا وہاں ایک عادت تھی وہ امیہ الحر تشن علیہ الحملۃ المری قی بے قیادتی بوش و رمس فیل و متحد میرے بھائیوں میری بہنوں استاد محترم فرما رہے ہیں آج کے حالات کا بھی جائزہ لیجئے آج جب کہ امریکی صلیبی حملے میں ایک خطرناک قسم کی فکری جنگ جاری ہے جس کی قیادت بوش، رمز فیل کنڈولیزا رائس اور اقوام متحدہ اور اس کا ماتحت ادارہ یونیسیف وغیرہ اس فکری جنگ کو مسلمانوں کے اندر ٹھونسنے کی زبردست کوششیں کر رہے ہیں اس میں تو مسلمانوں کی تاریخ کا انہوں نے کچومر ہی نکال کر رکھ دیا ہے مسلمانوں کی تاریخ کا انہوں نے ایک ایسا ملغوبہ تیار کیا ہے کہ پڑھنے والا مسلمان حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ کیا واقی ہمارے آبا و اجداد ایسے خراب لوگ تھے لیکن یہ تو ان کا مقصد ہے یہ ہماری تاریخ کو ہیرا پھیری اور دھاندلی کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کیا جائے اور مسلمان بچوں کو نسل نو کو اپنی تاریخ سے بے خبر رکھا جائے یہی وجہ ہے استاد محترم فرما رہے ہیں کہ ہم تاریخ کی کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور کس نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے پیچھے کیا مقاصد ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہونا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے استاد میں محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ تو بہت ہی مختصر سی تاریخ ہے اس میں ہم نے چونکہ بطور عبرت بہت سارے قصے ذکر کیے ہیں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں اس لیے بات ساتھیوں کے ذہن میں ایک دھندلی دھندلی سی تصویر ابھرتی ہے اسلامی تاریخ کی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کے وہ روشن اور چمکدار اور عظیم کرداروں کو بھی ذکر کریں جن پر ہم مسلمان بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری اسلامی تاریخ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ نے انسانیت کو عزت بخشی ہے اور اگر آپ اس سلسلے میں مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو امت مسلمہ کے استاد حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب جو کہ دراصل عربی میں انہوں نے لکھی ہے مادہ خسر العالم بن حطات المسلمین اس کا ترجمہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد نے انسانیت پر واقعی بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اور مسلمانوں ہی کے اقتدار سے غائب ہو جانے کی وجہ سے یہ تمام تر بدبختی کمبختی اور خرابیاں انسانی معاشرے میں وجود میں آ رہی ہیں یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کا نام اسی طرح رکھا ہے ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے کتاب کا نام حیران کن نام رکھا ہے خسر العالم بن بنحط المسلمین مسلمانوں کے مغلوب اور کمزور ہو جانے کے بعد دنیا کو کیا نقصان ہوا سبحان اللہ عجیب نام ہے یعنی مسلمان جب سے اقتدار سے اختیار سے پیچھے ہٹے ہیں یا ہٹائے گئے ہیں انسانیت کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ ندوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لیا ہے آپ حضرات ضرور اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں میرے بھائی میری بہنوں چونکہ ہمارا مقصد اس کتاب میں اسلامی تاریخ کو بیان کرنے سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ جب جب مسلمان اللہ کی شریعت کے مطابق چلے وہ غالب رہے اور جب جب مسلمان اپنی طبیعت کے مطابق چلے وہ مغلوب ہوئے غلبہ اور مغلوبیت کی یہ جو کشمکش ہے یہ شریعت اور طبیعت کی کشمکش ہے آپ شریعت کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا اور نعوذ باللہ اگر طبیعت کے تقاضوں کے مطابق چلیں گے اللہ کی شریعت کا احترام اور خیال نہیں ہوگا لحاظ نہیں ہوگا تو ہم مغلوب ہوں گے جو کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام سورت القطال ہے ہمارے پیغمبر علیہ اور قطال کی مناسبت آپ اس میں محسوس فرما سکتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر سات میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں یا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اے ایمان والو اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے قدموں کو جمع دے گا اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْ تُمَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْد ان اللہ کل ان قدیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے جب مسلمانوں پر غزوہ احد کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ابتلا اور آزمائش آن پڑی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اولما صحابت مصیبتہ اب جب کہ آپ لوگوں پر مصیبت آ پڑی ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے ان سے بھی زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور قتل کیا تھا جنگ بدر میں کل تمن نہ جب یہ مصیبت آ پڑی غزوہ یا خود میں تو آپ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا کل ہوا بن اندیان فسکوم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے ان نوا کلشین قدیر یقیناً اللہ جل جلالو ہر چیز پر قادر ہے اسی طرح سورہ طوحہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس پچیس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور جو ہماری شریعت سے مو پھیرے گا پس اس کی زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندا کر کے اٹھائیں گے قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا بندہ کہے گا کہ اے میرے رب اے میرے رب تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ہاں اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات ہمارے احکام آئے تھے تو نے انہیں بلا دیا تھا وكذلك اليوم تنسى اور آج تمہیں بلا دیا جائے گا اللہ جل جلالہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی کی جو سنت ہے اور الہی اصول اور ربانی قواعد ہیں اس کے مطابق اللہ جل جلالہ انسانوں کے ساتھ معاملات فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کریلے کا بیج بور ہیں اور آم نکلیں گے اس سے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خربوزے کے بیج لگائے ہیں اور نکلیں گے اس سے امرود ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالی کی اپنی ایک ترتیب ہے ایک نظام ہے اللہ تعالی کی اپنی ایک سنت ہے اسی سنت اور نظام کے مطابق اللہ تعالی اس کائنات کو چلاتے ہیں